بسم اللہ الرحمن الرحمٰن لصفہ مکتوب اسلام کے شکر اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں برادر از شمس الدین آگاہ ہو کہ اسلام سب نعمتوں کی جڑ ہے تم کو چاہیے کہ کسی وقت بھی اس نعمت کے شکریہ سے خاموش نہ بیٹھو اور ایسا خیال کرو کہ اگر ابتدائے آفری نش میں پیدا ہوتے اور اس وقت سے قیامت تک اس انعام کا شکر بجا لاتے جب بھی اس نعمت کی عقا کا حق شکر ادا نہ کر سکتے روایت ہے کہ جب قاصد مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری ان کو دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس دین و مذہب پر تو نے پایا قاصد نے کہا دین اسلام پر آپ نے فرمایا ہاں اپنی نعمت ختم ہوئی تم کو چاہیے کہ کسی وقت بھی اس نعمت سے غافل نہ رہو کیونکہ روایت ہے حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے نقصان سے بے پرواہ ہو اس کے دل سے اسلام بالکل زائل ہو جائے گا اس سے خدا کی پناہ اور آپ ہی کا یہ واقعہ ہے کہ ہر سانس میں فرماتے تھے اللہم سلم اللّہ سلم اے اللہ ہم کو مسلمان بنا مسلمان بنا یعنی سلامتی عطا فرما جیسا کہ کشتی ڈوبنے کے وقت کوئی کہے کہ اے اللہ ہم کو سلام رکھ اور ایک بزرگ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک پیغمبر نے خدا سے سوال کیا بل باور کے حال اور اس کے مردود بارگاہ ہونے کے متعلق کیونکہ اس قدر بزرگی اور علم کے باوجود کہ جب سر اٹھاتا تھا تو عرش معلہ کو دیکھتا تھا اس کی مجلس میں بارہ ہزار علما سبق پڑھتے تھے جب خدا کا فرمان پہنچا کہ ہم نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی تو شکر بجا نہیں لایا اگر تمام عمر میں ایک دفعہ بھی شکر کرتا تو کبھی وہ نعمتیں اس سے نہ چھینی جاتیں اور نعمت کا چھن جانا نعمت ملنے کے بعد بڑا سخت عذاب ہے اسی موقع پر کہتے ہیں الفراق بعد بدل اشد یعنی وصل کے بعد جدائی بڑا سخت کٹھن معاملہ ہے دانش مندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو پانچ بہت سخت نظر آئیں ایک پردیس میں بیماری دوسری بڑھاپے میں مفلسی تیسرے جوانی کی موت چوتھی بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا پانچویں وصل کے بعد جدائی اور اگر تم کہو کہ ان سختیوں اور دشواریوں کے باوجود کس شخص میں اس کی تاب و طاقت ہے تو اس کی شرطیں بجا لائے تو سن لو کہ قرآن مجید یہی فتویٰ دیتا ہے وہ من عمن عبید شکور ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں لیکن فرماتا ہے و لدین فینا لنہ دن یعنی جو لوگ ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں تو کمزور بندے کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس پر وہ قائم رہے تم کیوں خدای قدیر و غنی و کریم و رحیم پر گمان کرو گے کہ تمہاری جد و جہد کو وہ برباد کر دے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور اگر یہ شبہ کرو کہ انسان کی زندگی تھوڑی ہے اور راستے کی مشکلیں سخت اور بہت ہیں زندگی کیوں کر ساتھ دے سکتی ہے کہ آدمی کل شرطیں بجا لائے اور ان مشکلات کو طے کرے جان لو کہ راستے کی دشواریاں بہت ہیں اس کی شرطیں بھی بڑی کڑی ہیں لیکن جب خدا چاہے کہ بندے کو قبول فرمائے تو اتنا لمبا راستہ مختصر کر دے گا اور مشکلیں حل ہو جائیں گی تاکہ ان مشکلوں کے ٹل جانے پر یہ کہے کہ راستہ کس قدر نزدیک ہے اور کتنا آسان یہ کام ہے یہیں پر بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ خدا تک پہنچنے کی راہ صرف دو قدم ہے اور اس میں فرق ہوتا گیا ہے کسی نے ستر برسوں میں راستے کی مشکلیں طے کی ہیں اور کسی نے بیس ہی برس میں اور کوئی دس برس میں اور کوئی ایک برس میں اور کوئی ایک مہینہ میں بلکہ ایک ہفتے میں بلکہ ایک گھڑی میں اور کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی مدد سے پل بھر میں راستہ طے کر لے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اصحاب کہف کو پل بھر سے زیادہ نہیں گزرا کہ جب دقیانوس کے ملک میں گڑبڑی دیکھی کہا ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دیکھ لیا اس راستے میں جو حقائق ہیں اور اس راستے کو طے کر لیا اور مستقیموں اور متوکلوں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور ان کے لیے اس راہ کی مسافت پل بھر میں حاصل ہو گئی اور فرعون کے جادوگروں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پہ Shia ان کی مدت بھی ایک لہجہ سے زیادہ نہ تھی کیونکہ جب حضرت موسا علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو پکار اٹھے ہم خدائے دو جہاں پر ایمان لائے اور راستہ دیکھا اور طے کر لیا اور ایک گھڑی سے دوسری گھڑی تک بلکہ ایک گھڑی سے بھی کم مدت میں عارفوں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور دیدار الہی کے مشتاق بن گئے یہاں تک کہ دفتن بول اٹھے ہم لوگ اپنے خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں تیرا جو جی چاہے کر ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں اسی بھیت کو سامنے رکھ کر کہا ہے شیر گہ سگے راہ راہ را پیش گاہ کے کند مر گربے راہ مکسوف راہ کبھی کتے تک کو اپنی کرسی کے پاس بلا لیتا ہے کبھی بلی کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم ادحم رحمت اللہ علیہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے رہتے تھے جب دنیا سے منہ پھیر کر آپ نے سلوک کا راستہ اختیار کیا ان پر ایک نماز کے وقت سے زیادہ کی مدت راہ کے طے کرنے میں نہیں لگی کہ بلخ سے آپ مرو تک پہنچے یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص پل پر سے ندی میں گر رہا تھا آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ رک جا وہ شخص ہوا میں معلق کھڑا ہو گیا اور مرنے سے بچ گیا اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک لونڈی تھی جو ادھیڑ ہو چکی تھیں بسرے کے بازاروں میں ان کی طرف کوئی خریدار توجہ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کا سن زیادہ ہو چکا تھا سو میں سے کسی نے سو روپیہ میں آپ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا اور حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جب سلوک کا راستہ اختیار کیا عبادت کرنے لگیں ابھی سال ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ بسرہ کے عابد اور علماء ان کے مرتبے کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے زیارت کو آنے لگے لیکن جو محروم القسمت ہے اس پر خدا کی عنایت کی نظر نہ ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات راہ کی کسی ایک شاخ میں ستر برس تک اٹک کر رہ جاتا ہے اس طرح کے راستہ طے نہیں کر سکتا اور ہمیشہ چیختا چلاتا رہتا اور فریاد کرتا ہے کہ, کہ کس قدر یہ راستہ باریک اور کس قدر کام سخت ہے اور سمجھو کہ ایک ہی اصل حقیقت کی طرف سب, سب کام لوٹتا ہے غیر تقدیر العزیز العلیم اور یہ خدائے دانوں بزرگ کی مشیت ہے اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایک شخص خاص عنایت کے ساتھ کیوں نوازا گیا اور ایک دوسرا شخص خاص توجہ سے کیوں محروم کر دیا گیا حالانکہ یہ دونوں عبادت اور بندگی میں بالکل شریک تھے اے بھائی بہت عرصہ ہوا کہ جہاں میں آواز جہاں میں آواز دے چکے ہیں لا عمّا يفعل جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا سارے علم و عقل یہاں نیست تو نابود ہو جاتے ہیں جیسا کہ کہا ہے شیر صد ہزاراں مہر درییں رہ گوئے شد بس کے خون حازین سبب درج ہوئے شد صد ہزاران عقل این جان سر نہاد داں کے او ن نہاد سر سرد رہ فتاد ان راستوں میں ہزاروں سر گیند بن کر ٹھوکروں سے اڑ گئے اسی سبب سے ندیوں میں خون بھر گیا ہزاروں عقلوں نے یہاں سر ڈال دیا اجس جس نے سر نہیں رکھا وہ راستے میں پڑا رہ گیا ایک بزرگ نے اسی موقع پر کہا ہے قتل تنی مسلۃ والقدر ہم کو مار ڈالا قضا و قدر کے مسئلے نے اس راستے کی مثال اقبا میں پلے سرات کی ہے یعنی کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ بجلی کی طرح وہ پلے سرات کو عبور کر لے اور کوئی ایسا ہوگا جو ہوا کی طرح پل سے گزر جائے گا اور کوئی ایسا ہوگا جو پرندوں کی طرح طے کرے گا اور کوئی ایسا ہوگا جو گھوڑے کی طرح دوڑ لگا کر چلا جائے گا اور کوئی ایسا ہو کہ جب دوزخ کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی اس کی ہیبت سے گر پڑے گا اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ دوزخ کے سپاہی اس کو پکڑ لیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے تو یہ دو پل ہوئے ایک دنیا اور ایک آخرت کا آخرت کا پل پل روحوں کے لیے ہے اور اس کی ہبت بینائی رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں اور دنیا کا پل دلوں کے لیے ہے اس کی خوفناکی ظاہری آنکھ رکھنے والے دیکھتے ہیں اور سالکان طریقت کا حال مختلف ہونا ان کی دنیاوی حالتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے اس پر غور کرو اور جہاں تک معرفت کا حق ہے پہچاننے کی کوشش کرو جب کہیں ممکن ہے کہ کسی کام تک پہنچ سکو کیونکہ بے خبر آدمی کا کہیں گزر نہیں جیسا کہ کہا ہے شعر اس پیے صاحب خبران استکار بے خبران راچے غمے روزگار خبر والوں ہی کے کام خبر والوں ہی کو کام سپرد کیا گیا ہے بے خبر لوگوں کو زمانے کی اونچ نیچ کی کیا فکر اب جانو اس کام کی حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ درازی اور کوتاہی مسافت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیادہ چل کر طے کیا جا سکے بلکہ اس کی مسافت کا طے کرنا دل سے متعلق ہے اپنے اپنے عقیدے اور بصیرت کی بنا پر اور اس میں اصل انوار آسمانی اور خداوند کریم کی نظر ہے جو بندے کے دل پر پڑتی ہے کسی نظر کی مدد سے فرشتوں اور عالم ملکوت کے کاموں کو یقین کی آنکھ سے دیکھے اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہزاروں برس سے بندے کو اس نور کی تلاش و طلب ہوتی ہے مگر پاتا نہیں اور ایک دوسرا دس برس میں پا لیتا ہے اور ایک دوسرا ایک دن اور کوئی دوسرا ایک گھڑی میں اور کوئی دوسرا صرف پل بھر میں خدا کی عنایت کی برکت سے پا لیتا ہے اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس کو کہا گیا ہے وہ بجا لائے اور یہ کام ایسا ہے کہ مشیت کے پردے میں پوشیدہ ہے اب باری تعالی حاکم و عادل ہے اباری تعلی حا یشاف علوما یورید یعنی جو چاہتا ہے فرمان دیتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے کہ کرتا ہے اگر تم کہو کہ اس قدر جدوجہد جہد آخر کیوں ہے جب نشی... نتیجہ پوشیدہ ہے یہ ایسی بات ہے جو تمہاری غفلت پر دلالت کرتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ تم کہو ضعیف بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کے مقابلے میں وہ عمل اور جہاد سخت کچھ نہیں ہے ایک تو دن ایک تو دین دنیا کی سلامتی دوسرے دونوں جہان میں بزرگی کا سرمایہ لیکن دنیا کی سلامتی اس لیے کہ اس کے فسادات اور فتنے اتنے زبردست ہیں کہ وہ فرشتے جو خدا کی بارگاہ میں مقرب تھے وہ بھی اس سے دامن بچا نہ سکے جیسا کہ ہاروت و ماروت کے قصے میں تم نے سنا ہوگا روایت ہے کہ جب بندے کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو ساتوں آسمان کے فرشتے متعجب ہو کر کہتے ہیں اس روح نے کیوں کر نجات پائی ایسی سرائے سے جہاں کے ہمارے بہتر سے بہتر لوگ ہلاک ہو گئے اور اور سرائے آخرت کی سختیاں اور حیبت ناکیاں اس حد تک ہیں کہ انبیاء اور رسول نفسی نفسی کہہ کر فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے سوائے اپنے نفس کے کچھ نہیں چاہتے پھر کیا کہو گے کہ اس کام کی سلامتی معمولی اور تھوڑی ہے لیکن ملک اور کرامت اور وہ مشیت الہی کے کاموں میں دنیا کے اندر دخل دینا ہے اور یہ بات سوائے اولیاء کے کسی کو نصیب نہیں کہ ان کے لیے دریا اور بیابان ایک قدم کی راہ ہے اور آدمی جنات چوپائے اور جنگلی چرند و پرند ان کے حکم کے تابے ہیں یہ جو کچھ چاہیں ہو جائے مگر جو اللہ نے چاہا ہے یہ اس کے سوا اور کچھ نہ چاہیں گے اور وہ یقینی ہو کر رہے گا تو اس مالک کے مقابلے میں کیا کہو گے دو رکاط نماز ادا کرنا یا دو روپیہ خیرات دینا یا دو راتیں جاگنا کافی ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے اگر آدمی میں ہزاروں ہزار جان ہوں اور ہزاروں روحیں ہوں اور ہزاروں برس کی عمریں ہوں دنیا کی عمر کی برابر لمبی تو اس بلند مقصد کے لیے سبھوں کو تج دینا پڑے گا آخر تھوڑا تھوڑا ہی ہے اے بھائی جہاں تک ہماری اور تمہاری نظر پہنچتی ہے یہی دیکھتے ہیں کہ انسان ضعیف البنیان واقع ہوا ہے اس کے قوا محض مختصر ہیں لیکن باطنی خزانے اور اسرار جو اس کو سونپے گئے ہیں ان کے اعتبار سے یہ عالم اکبر کی حیثیت رکھتا ہے آسمان کے تارے جو اس دنیا میں ہم کو اتنے اونچے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چاند جو بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے اور یہ آفتاب جو سبھوں کا شہنشاہ ہے اور جہان کی روشنی کی خدمت اسی کے سپرد ہے یہ سب کے سب مومن کے دل سے روشنی اخذ کرتے ہیں اور مومن کا دل حق تعالی کی نظر سے نور حاصل کرتا ہے اور اس نے عرش پیدا کیا اور مقربوں کے حوالے کیا اور بہشت پیدا کیا رضوان کے سپرد کیا اور دوزخ بنایا مالک کے حوالے کیا مومن کا دن پیدا کیا مومن کا دل پیدا کیا کہا القلوب المومن بین عصبائین من اصاب الرحمن مومن کا دل خدا کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے اور عصبائین کی تعویل فضل و عدل سے کی گئی ہے جب کبھی خدا کے فضل کی ہوا چلتی ہے وہ مست و خوش ہو جاتا ہے اور جب قہر و اعتاب کی لوس پر سے گزرتی ہے پگھل جاتا ہے ان دونوں صفتوں کے بیچ میں یہ ضعیف مدہوش اور ان دو حالتوں کے بیچ میں بے ہوشی اس کا کام ہے یہی اسرار ہیں جن کو کہا ہے ربائی گہ شربت وصل تو میرا مست کند گہ ضربت ہجر تو میرا پست کند چوں بگزارم زہجر نقد زغمت نقد او گرم عشق تو بردست کند کبھی تمہارے وصل کی شراب ہم کو مست بنا دیتی ہے کبھی تمہاری جدائی کی مار ہم کو بے سدھ کر دیتی ہے جب فراق کے عالم میں تمہارے غم کی پونجی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عشق اسی طرح کے غم کی پونجی ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے وسلام